اور, اور کے احتیاط کے بغیر یہ تین کوئی اس کو, منزل تھی تو اس کو کی گناہوں کی ذلت سے نکل کر علایٰ کے اطاعت اور بندگی کے عزت تک جائیں۔